مدری چین کے ناظرین الحمدللہ للہ از وجل سلسلہ ساری کسرت پاتے یہ ہیں میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اور اس سلسلے میں ہم سورت الکوثر کی تفسیر سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آخری سلسلے میں ہم نے الکوثر کا معنی امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم سنا تھا اور کچھ باتیں اس حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کی تھی آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ الکوثر کے اسی معنی کے حوالے سے کچھ باتیں مزید عرض کریں گے جیسا کہ یہ عرض کیا جا چکا کہ الکوثر اس میں با اعتبار تعداد کے اور با اعتبار شرف و عظمت کے بلندی کے رتبے کے اعتبار سے دونوں اعتبار سے جب کثرت پائی جاتی ہے یا کسی ایک اعتبار سے بھی کثرت پائی جاتی ہے اور بہت زیادہ اس میں کثرت ہوتی ہے تو اس کو الکوثر کہا جاتا ہے تو امت مسلمہ کی جو تعداد ہے بالخصوص جو قیامت میں ہوگی اس حوالے سے کچھ حدیثیں پیچھے ذکر کی اور شرق و عظمت کے حوالے سے کچھ باتیں پچھلے سلسلے کے اندر ارد کی تھیں مزید ہم سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو امام ترمیزی رسمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے جامے کے اندر روایت کی ہے حضرت انس بن عنہ سے ارشاد فرمایا مسل امتی مسل المتری لا دول ام خیرن یعنی میری امت کی حالت یہ بارش کی مانند ہے یعنی جیسے بارش کی کیفیت ہوتی ہے ویسے میری امت کی کیفیت ہے کہ جس کے اول آخر میں کون زیادہ بہتر ہے اس حوالے سے فرق نہیں کیا جا سکتا یعنی لفظی معنی یہ بنتا ہے کہ اس کا اول بہتر ہے یا آخر بہتر ہے یہ جانا نہیں جاتا لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر و برکت کے لحاظ سے اس کا اول بہتر ہے یا اس کا آخر بہتر ہے اس کو اس کا فرق نہیں کیا جا سکتا یعنی حضور علیہ السلاط اسلام کو جو امت بخشی گئی امت عطا کی گئی کہ وہ امت ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پوری کی پوری خیر و برکت والی ہے اس کا اول بھی برکت والا تھا اس کا اوسط بھی برکت والا ہے اس کا آخر بھی برکت والا ہے البتہ یہ ایک الگ بات ہے کہ جو صدر امت ہیں یعنی ابتدائے امت کا جو حصہ ہے صحابہ کلام علیہ ملدوان اہل بیت اطہار کے اورین جو اصحاب ہیں وہ اور اسی طرح تابعین وغیرہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو یقیناً دیگر مسلمانوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے اور اس کا بیان قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کی بڑی تعریفیں بیان کی ہیں چنانچہ فرمایا و سابقون اولونا من المہجرینہ یعنی <عنہ> وہ سبقت لے جانے والے پہلے لوگ مہاجرین اور انصار میں سے اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ ان کی اتباع کی ان کی پیروی کی یہ وہ لوگ ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوا اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہوئے وہ آٹھ دل ہوں جناتی انہار ذالک الفظ العین کہ ان کے لیے اللہ تبارک تعالی نے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے تابعین کی اور صحابہ کرام رام علیہ ملدوان کی شان ہی الگ ہے ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان نے میری زیارت کی یا میرے صحابہ کی زیارت کی اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی یعنی صحابہ اکرام علی مردوان کو یہ شان و عظمت حاصل ہے کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا اس حدیث پاک کے مطابق اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ فضیلت بخشی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتی آنکھوں کے ساتھ حیات ظاہری میں زیارت کی تو ان کے لیے بشارت دی گئی کہ ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی اور ان کا یہ مقام اور مرتبہ بنا کہ جس تابعی نے بھلائی کے ساتھ احسان کے ساتھ نیکی کے ساتھ ایمان کی حالت میں ان کی زیارت کی اللہ کی رحمت سے ان کو بھی جہنم کی آگ نہیں جلائے گی یعنی جہنم کے اندر داخل نہیں ہوں گے تو صدر صدر امت ابتدائی جو ہمارے استاف تھے صحابہ کے رام مردمان مردوان ان کی فضیلت اپنی جگہ پر مسلم ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو ابتداء میں بھی فضیلت عطا فرمائی ہے اور آخر میں بھی فضیلت عطا فرمائی ہے ایک حدیث مبارکہ جسے امام بحقی رحمت اللہ تعالی نے اپنی شعب ایمان کے اندر روایت کیا ہے جو عمر بن شعب اپنے والد سے اور وہ ان کے والد سے روایت کرتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مرضوان سے سوال کیا کہ مخلوق میں تمہارے نزدیک مومن ہونے کے اعتبار سے مومن ہونے کے لحاظ سے کون سا جروہ ہوں یہ سب سے تعجب انگیز ہے سب سے تعجب خیز کون سا گروہ ہے تو ان جس کے پر تعجب کیا جا سکے ایسا کون سا ایمان لانے والا گروہ ہے تو صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کی کہ ملائی کا کہ وہ ایمان والے بھی ہیں اور سب سے تعجب خیز ان کا ایمان ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ایمان لانا کیسے محلے تعجب ہو سکتا ہے اس پہ کیسے تعجب کیا جائے ان کو تو قرب الہی حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہے اور ان کے سامنے تو حقیقت بالکل منتشف واضح ہے تو ان کا تو ایمان لانا بالکل واضح ہے اس پہ کیا تعجب کرنا ہے اس پہ کیسے تعجب کیا جائے گا تو صحابہ کلام علی مردوان نے ارض کی کہ انبیاء کلام علیہم السلام تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا ایمان لانا بھی وہ تعجب خیز نہیں کیونکہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحین نازل ہوتی ہے تو وہ مومن ہیں اس میں تعجب نہیں ہوگا کہ ان کے پر بھی حقیقت بالکل منتشیف ہے تو صحابہ کرام علی مرضمان نے کی کہ ہم ہمارا ایمان لانا تعجب خیز ہے تو حضور علیہ اسلام نے فرمایا کہ تمہارا ایمان لانا بھی کیسے تعجب خیز ہو سکتا ہے کہ تم نے میری زیارت کی ہے یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ سراپا معجزہ ہیں سراپا دریل ہے کہ جن کو دیکھ کر ایمان لائے بغیر چارہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان لانا بھی کوئی تعجب خیز نہیں ہے اس پر صحابۂ کرام علی مردوان نے عرض کی کہ آپ بتائیے تو حضور علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ان نہ ایمان فی کتاب یعنی میرے نزدیک ایمان لانے والوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اور تاجب خیر ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے اور صحیفوں میں لکھی ہوئی کتاب کو دیکھیں گے اور اس کی حقانیت پر ایمان لائیں گے اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اسے تسلیم کریں گے اس پر ایمان لے آئیں گے یعنی انہوں دیکھا نہیں ہے دیکھے بغیر ہی ایمان لے کر آ رہے ہیں تو ان کا ایمان جو ہے وہ تعجب خیز ہے تو اس میں صحابہ کرام علی مریدوان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے بعد میں آنے والے افراد کی فضیلت کو بیان کیا ہے اسی طرح اس امت کی ایک عجب فضیلت احادیث میں اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کا عجر و ثواب یہ بہت بڑھ کر ہے کہ اگر ایک نیکی کریں تو اللہ تبارک و بتایا اس پر دس نیکیاں عطا فرماتا ہے دس گنا ثواب ان کو عطا فرماتا ہے چنانچہ ارشاد فرمائے کہ منظا اب لحسنتی فلاح اشر و امساری جس نے ایک نیکی کی اس سے دس گنا زیادہ اجر ملے گا اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ یعنی جو اللہ تعالی کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ جس کو بویا جائے اور اس میں سے سات خوشے نکلے جس میں سے ہر ایک کے اندر سو, سو دانے ہوں تو ایک کے بدلے سات سو گنا اللہ تبارک وطالعہ ان کو ثواب اطا فرماتا ہے اور فرمایا و اللہ عیص المشا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور مزید بڑھاتا ہے اللہ وا سم اللہ تبارک وطالعہ وسعت والا علم والا ہے تو ایک نہیں کی کرے اللہ تبارک وطالعہ سات سو گنا تک ثواب عطا فرماتا ہے بلکہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھ کر ثواب عطا فرماتا ہے لیکن جب گناہ ہو تو گناہ کے حوالے سے ایسا نہیں بلکہ ایک گناہ کریں تو اللہ تبارک وطالعہ ایک ہی گنا دے گا نہ یہ کہ ایک گناہ کے اوپر دس گنا زیادہ گنا ملے ایسا نہیں ہوگا اگر کسی نے بدی کی کسی نے برائی کی تو اس کی فقط ایک ہی برائی یہ لکھی جائے گی اس کے علاوہ اس امت کے فضائل میں سے علماء نے یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے ایسے اوقات عطا کیے کہ جس میں ایک نے کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی کئی گنا زیادہ ثوابطہ فرماتا ہے ستر گنا زیادہ ثوابط فرماتا ہے کوئی ایسی نیکی کی جائے کہ جس پر ثواب کم ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ تبارک مطالعہ دوسری نیکی کہ جس کا ثواب زیادہ ہے اس کے برابر ثوابطا فرماتا ہے جیسے رمضان المبارک کہ اس میں اگر ایک نیکی نسلی نیکی کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب فرض کے برابر عطا فرماتا ہے اور فرض ادا کیا جائے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو ستر گنا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس میں ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے لئی القدر کی وہ عطا فرمائی کہ جس میں عبادت کرنا اور جس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہزار راتوں سے بہتر ہے تو اللہ تبارک وطالیہ نے اوقات سال مہینے دن اس امت کو ایسے عطا فرمائے ہیں کہ جن کے اندر نیکی کرنا ان کے ثواب کو بڑا دیتا ہے یہ اس امت کی فضیلت میں سے ہے اسی طرح اس امت کے فضائل میں سے علماء نے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی بندہ نیکی کرتا نہیں بلکہ اس نے پختہ ارادے کے ساتھ اس بات کا ارادہ کیا کہ میں نے نیکی کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے اس کی نیت پر ہی اس کو عطا فرماتا ہے اور بدی کا اگر فقط ارادہ ہے ازم مسمنی کر لیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے بدی کا اس کے دل کے اندر ارادہ پیدا ہوا کہ میں نے یہ کرنا ہے تو اللہ تبارک و اس پر گنا نہیں دیتا اور وہ گناہ لکھا نہیں جاتا اور اگر وہ ارتکاب کر لے تو فقط ایک گناہ لکھا جاتا ہے اور اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا بھی دیتا ہے اسی طرح اگر کوئی کام اس سے بھول کر ہو جائے خطا سے ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بھول اور اس کی خطا کو معاف فرما دیتا ہے پکر فقط اس پر فرماتا ہے کہ جہاں بندہ ارادتاً کوئی کام گناہ والا کرے سنانچہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان ومستقرہو علیہ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے میری امت سے خطا نسیان اور جس چیز پر ان کو مجبور کیا گیا ہے اس سے تجاوز فرمایا اس کو معاف فرما دیا تو یہ بہت سارے فضائل اور کمالات اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کے اعتبار سے فضیلت کے اعتبار سے اس امت کو عطا فرمائے ہیں یہ ہو گئی دینی اعتبار سے اور مزید اگر فقط دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ دنیا میں کیسی کیسی برکتیں اللہ تبارک و تعالی اسلاف کے ذریعے انبیاء کے ذریعے اولیاء کے ذریعے علما کے ذریعے عطا فرماتا ہے تو حضرت سیدنا اللہ عیسیٰ رخہ علا نبی علیہ اسلام جو اللہ تبارک مطالعہ کے نبی ہیں اور اسلامی عقیدے اور نظریے کے مطابق آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ابھی آپ کو موت واقع نہیں ہوئی اور آپ قرب قیامت میں تشریف لے کر آئیں گے جب آپ تشریف لے کر آئیں گے تو آپ اس امت کے ایک فرد بن کے تشریف لائیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نبی اپنی رسالت اور اپنی نبوت اور اپنی انجیل مقدس کی آپ تعلیمات کو عام کرنے کے لیے نہیں ہوں گے نبی اور رسول ہی لیکن جب تشریف لائیں گے تو اس وقت آپ اس امت کے ایک فرض بن کے تشریف لائیں گے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی لائی ہوئی شریعت یعنی قرآن مجید فرقان حمید اور آپ کے بیان کردہ ہی احکام کو وہ آگے پہنچائیں گے اس حوالے سے بھی بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا فرمانے عالیشان ہے ارشاد فرمایا کہ کئی تحریک امتن ان اول و والمسیح وسطرا وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے کہ جس کے اول میں میں ہوں یعنی اس امت کا پیشوا اور مقتدہ ابتدا میں ظاہری طور پر بھی میں موجود ہوں اور درمیان میں مہدی ہیں اور آخر کے اندر مسیح یعنی عیسیٰ رف اللہ علاء نبینہ اڈلاۃ وسلام ہے تو ایسی امت کا بھی ہلاک نہیں ہو سکتی کہ ان کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا جائے رب العزلہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے صدقے میں جو اس امت کے اندر ہونے کی سعادت مری ہے اس کی برکتیں اللہ تبارک و دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے ان اللہ تبارک و اسی حوالے سے مزید کچھ باتیں اپنے اگلے سلسلے کے اندر عرض کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ بولنا اور آپ کا یہ سننا اپنی بارگاہ مشرف قبولیت اس سے عطا فرمائے آمین نظاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم